بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے جن اہل تقوا اور اہل خیر کے نامہائے حئے اعمال مقام علیہ میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں والی جنت میں جگہ دے گا اور وہ گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے آرام کریں گے اور ان کا رب انہیں جن نعمتوں سے نوازے گا اور جو عزت بخشے گا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر دل ہی دل میں نہایت خوش ہوں گے اور ان بیش بہار نعمتوں کی وجہ سے خوشی کے آثار ان کے چہروں پر آیا ہوں گے اور انہیں خالص شراب پلائی جائے گی جس میں تل چھٹ کا نام و نشان تک نہ ہوگا اور وہ شراب خالص ایسے برتنوں میں ہوگی جو سرب مہر ہوں گے یعنی پہلے سے اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور وہ مہر مشک کے ذریعے لگائی گئی ہوگی اس مٹی کے مانند جس کے ذریعے شیشوں اور برتنوں کو سربہ مہر کیا جاتا ہے یعنی وہ مشک اتنا تازہ اور نم ہوگا کہ وہ مہر کے اثر کو قبول کر لے گا بعض مفسرین نے خطام مسک کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جنتی جب اس شراب طور سے لذت کام و دہن حاصل کریں گے تو آخر میں مشک کی نہایت عمدہ خوشبو محسوس کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کی طاعت و بندگی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے حصول کے لیے آدمی کو پوری جانفشانی اور محنت کرنی چاہیے